بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے عبس و تولا تر شروع ہوا اور بے رخی برتی ان جاءه اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا میں تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے اوزک لکھ یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو اما من جو شخص بے پرواہی برتتا ہے تو خود اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو وما عليك حالانکہ اگر وہ نہ سدرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يسعى اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے وہ اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهْهَا اس سے تم بے رخی برٹتے ہو کَلَّا کل إِنَّهَا تَذْكِرَ ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَة یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں مرفوا مطہرہ بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز اور نیک کرتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کوتیل لانت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے یہ خالا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے خالا نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی ثُمَّ أماته پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا ثُمَّ اذا شاء انشره پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے چلن ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا الانسان الى طعامه پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے صببنا الماء صبا ہم نے خوب پانی ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شپو پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا بچنا سی ہے پھر اس کے اندر اگائے گلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں حد اور اور دھنے باغ وفاكه ہوں اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی المرء من اس روز آدمی اپنے بھائی و امی و اور اپنی ماں اور اپنے باپ واحد اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا لکھ ریم ہم یم اسے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا او جو کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے باہر کیا تم مستم اور خوش و خرم ہوں گے او ہوئی میں دم اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی روح پہ چار اور کلوس چھائی ہوئی ہوگی اڑ ملک یہی کافی روفاجر لوگ ہوں گے